الحمد للہ رب العالمین ولاقبۃ المطقین و سلاۃۃ وسلام علاء سید المبیا و قال اللّہ تعالیٰ و تبار و قافل قرآن المجید بسم الفرقان الرحمن بسم اللّہ الرحمٰن الحیم وماؤ الله اللہ بد الخلثین صد ال مولانا العظیم صد رسولهم رسول نبی الکریم الروف الحیم اللّہ قلوبنا قلوبہ ناول قرآن وزین اخلاق ناول قرآن واد خل نلجن طب بالقرآن, وادخلنا الجنة بالقرآن, ونجنا من النار بالقرآن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 محروبا رب العالمین السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآشحابکہ یا حبیب اللہ زِ محجوری بارامت جانِ عالم تراحم یا نبی اللہ تراحم ناخر رحمتا للعالمینی زِ محروما چرا فارغ نشینی برو آور سرس دے یمانی کہ روح تست صبح زندگانی سد ہزارہ جبریل اندر بشر بہر حق سوئے غریباں یک نظر یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ عصما قالنا اننی فی بہر غم مغر خذ خز یدی ساحل اشقالا یا صاحب الجمال و یا سید البشر مموج ہے کل منیر لقت نورل قمر لا یوم کے نسناؤ کما کا نا حقہ بادس خدا بزرگ توئی قصہ مختصر تمام حمد و ثناء تعریف و توصیف اللہ جللہ مجدو الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خال کے کائنات بھی ہے اور مال کے شش جہات بھی اللہ جلّہ و کی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 ماہ خوباں شہن حسینہ تمائےائے دوراں سر خیل زہرا جمالہ جلوائے صبح ازل نور ذاتِ لم یزل باعث تقوین عالم فخر آدم و بنی آدم بط بدھا راز ما اوہا شاہ ما تہا صاحب علم نشرا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 آج اس نے نیت کے عنوان سے کچھ باتیں آپ کے گوشت گزار کرنا چاہ رہا ہوں اللہ ہم سب کو نیتوں کا جمال نصیب فرمائے لغت میں نیت فعل پر ارادہ قلب کو کہتے ہیں کام پر جو قلبی ارادہ ہے اس کو نیت کہتے ہیں صاحب تاج العروس نے نیت کی لغوی تعریف یہ کی ہے وہ سمت جس کی طرف سفر کیا جائے امام الاسفہانی نے المفردات کے اندر نیت کی تعریف یہ کی ہے کسی عمل کی طرف دل کا توجہ پذیر ہونا صاحب محیط نے اس انداز سے نیت کی تعریف کی کہ حصول منفعات اور دفع ضرر کے لیے دل کو کسی مناسب کام کے لیے آمادہ کرنا نیت کہلاتا ہے لیکن اصطلاح شریعت اسلامیہ میں عبادات میں تمیز پیدا کرنا نیت کہلاتا ہے کہ یہ ظہر کی نماز ہے یہ عصر کی نماز ہے جب بندہ کھڑا ہونے لگتا ہے تو اس کو یہ امتیاز پیدا کرنا ہوتا ہے کہ میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں یہ میں روزہ فرض رکھ رہا ہوں یا کہ نفل رکھ رہا ہوں م. میں یہ احرام عمرے کا باندھ رہا ہوں یا کہ حج کا باندھ رہا ہوں عبادات کے درمیان جو تمیز پیدا کی جاتی ہے اس کو شریعت اسلامیہ کے اندر نیت کہتے ہیں نیت کا یہ مفہوم فوکہا کے نزدیک ہے اور جب فوکہا نیت پر بحث کرتے ہیں تو اسی مفہوم میں کرتے ہیں لیکن صوفیاء اور عارفین کے نزدیک مقصود کے اعتبار سے تمیز پیدا کرنے کو نیت کہتے ہیں کہ یہ عمل میرا اللہ کی رضا کے لیے ہے اس کی تمیز پیدا کرنا اور کون سا عمل ہے کہ جس میں اللہ کی رضا نہیں ہے یہ عمل اس کی رضا کے لیے ہے یہ اس کی رضا کے لیے نہیں ہے اس میں تمیز پیدا کرنے کو نیت کہا جاتا ہے عموماً عرف میں جب نیت کا مفہوم بیان کیا جاتا ہے تو اس سے یہی نیت ہی مراد ہوتی ہے اور اسلام میں اس نیت کے عنوان سے آج جو گفتگو ہے شریعت کی اس طلاق کے اندر نیت کا یہ جو دوسرا مفہوم ہے اسی عنوان کے ساتھ آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا بعض لوگوں نے کہا کہ اخلاص نیت یہ ہے کہ قلب و ارادہ سے اس کی ضد نکل جائے کہ اگر اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہا ہے تو غیر کی رضا مقصود نہ ہو اللہ کی رضا کا حصول یہ مقصد ہے اور اس کی ضد اللہ کے علاوہ کسی اور کے رضا کو حاصل کرنا ہے تو دوسرے مقصد سے دل کو خالی کر کے محض اللہ کی رضا کے لیے وہ عمل کرنا یہ نیت کا حسن ہے اور یہ نیت کا جمال ہے ہمارے صوفیاء جب تک نیت کا استحصال نہیں ہوتا تھا اتنی دیر تک اعمال شروع نہیں کیا کرتے تھے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا جو جلیل القدر تابی ہیں تو اس دور کے جلیل القدر تابی حضرت محمد بن سیرین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسن بصری کا جنازہ نہیں پڑھا لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے حضرت امام حسن بصری کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا حضرت محمد بن سیرین فرمانے لگے کہ میری نیت نہیں ہوئی تھی اس لیے میں نے نہیں پڑھا نیت کے فقدان کی وجہ سے فقد نیت کی وجہ سے میں جنازے میں شامل نہیں ہوا ہوں حضرت یایہ بن کثیر فرماتے ہیں عمل میں حسن نیت عمل سے زیادہ باعث رسائی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رسائی کا سبب عمل سے زیادہ عمل کا جو حسن نیت ہے وہ ہے حضرت فضیل بن ایاض رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نیت کے بغیر بات بھی نہ کرو پہلے نیت کا استحظار کر لیا جائے اور پھر اس کے بعد بات کی جائے نیت ٹھیک ہوگی اور عمل بھی ٹھیک ہوگا تو پھر اجر مرتب ہوگا اگر دونوں میں سے کسی ایک کا فقدان ہے تو اجر مرتب نہیں ہوگا یعنی عمل بہت اچھا ہے لیکن نیت ٹھیک نہیں ہے اللہ کی رحم میں جان وار دی بہت اچھا عمل ہے اس سے بہتر عمل کیا ہو سکتا ہے اپنی جان جیسی متائ عزیز قربان کر دے لیکن نیت تھی شہرت اور نام وری کی تو اجر مرتب نہیں ہوگا اور دوسری صورت یہ ہے کہ نیت ٹھیک ہے لیکن عمل ٹھیک نہیں ہے تو پھر بھی اجر مرتب نہیں ہوگا ایک شخص اس لیے ڈاکہ مارتا ہے کہ میں دس بیس بیوہ عورتوں کی کفالت کروں گا اور پانچ سات یتیم بچیوں کی شادی کر دوں گا یا اس لیے چوری کرتا ہے کہ میں اس سے مسجد بنواؤں گا تو نیت اس کی ٹھیک ہے لیکن جو عمل ہے وہ ٹھیک نہیں ہے لہذا اس پر بھی کوئی ثواب نہیں ثواب مرتب تب ہوگا جب نیت بھی ٹھیک ہو اور عمل بھی ٹھیک ہو اور ایک ہوتا ہے کہ بعض ایک عمل میں دو نیتیں ہوتی ہیں ایک اچھی نیت ایک بری نیت اگر دونوں جمع ہو جائیں تو پھر کیا اس عمل کا بندے کو ثواب ملے گا تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس پر بھی کوئی ثواب نہیں ہے اور ہمارے پاس اس عنوان سے حضور علیہ السلام کا ایک فرمان موجود ہے حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات سے ہے فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور کی خدمت میں عرض کی غالباً حضرت ابو امامہ الباہلی نے حضور کی خدمت میں عرض کی کہ ایک شخص راہ خدا میں لڑتا ہے اپنی جان جیسی متائے عزیز وارنے کے لیے وہ راہ خدا میں جہاد کرتا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ مجھے اجر ملے اور ساتھ ساتھ یہ مقصد بھی ہے کہ میری شہرت بھی ہو تو حضور سے سوال کیا کہ کیا اس کو اجر ملے گا اس کا یہ عمل ٹھیک ہے اس پر اس کو ثواب نصیب ہوگا تو آکا کریم نے رشاد فرمایا لا شع اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے تو انہوں نے پھر دوبارہ عرض کی کہ حضور اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں شہادت پانے کے جذبے سے اجر کی نیت سے جہاد کے محاذ پہ جاتا ہے لڑتا ہے جد و جہد کرتا ہے لیکن ساتھ یہ بھی بات ہے کہ میری شہرت بھی ہو جائے تو کیا اس کو کوئی اجر ملے گا آقا کریم نے فما لا شہ ہو اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اس نے پھر تیسری مرتبہ کی کہ حضور اگر کوئی شہرت کے حصول کے لیے اور اجر کے پانے کے لیے لڑائی کرتا ہے جہاد کرتا ہے اپنی جان جیسی متائ عزیز وار دیتا ہے تو کیا اس کو اجر ملے گا تو آقا کریم نے پھر تیسری مرتبہ فرمایا لا لہو اس کو کچھ نہیں ملے گا اور پھر حضور نے مزید وضاحت کرتے ہوئے رشاد فرمایا ان اللہ یکمل من و اللہ تعالیٰ وہی عمل قبول کرتا ہے جو محض اسی لیے ہو اور اس کی رضا جس عمل سے چاہی گئی ہو جس میں اور شرکت ہو جائے اللہ اس عمل کو قبول نہیں کرتا حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نیت کے حسن کی وجہ سے چھوٹا عمل بھی اللہ کے نزدیک بڑا ہوتا ہے اور نیت کی خرابی کی وجہ سے بڑا عمل بھی اللہ کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے جس طرح کے حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک قاری ایک شہید اور ایک سخی پیش ہوں گے اور اپنے اپنے اعمال پیش کریں گے سخی کو پوچھا جائے گا تجھے مال دیا تو نے اس کا مصرف کیا کیا تو وہ کہے گا مالک میں تیرے راستے میں لٹا دیا اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے اس لیے مال خرچ کیا تھا کہ میری نام وری ہو وہ ہو گئی اب میرے ہاں تیرا کوئی اجر نہیں ہے اور فرشتوں کو کہا جائے کہ اس کو پکڑو اور جہنم کی آگ میں ڈال دو اسی طرح ایک عالم دین سے ایک کاری سے پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنی زندگی اور اپنی صلاحیتوں کو کیسے صرف کیا تو وہ کہے گا مالک میں تو ساری زندگی تیرے دین کی نوکری کرتا رہا میں تو قرآن پڑھتا اور پڑھاتا رہا ارشاد ہوگا تو نے اس لیے کیا تھا کہ لوگوں کے چہرے تیری جانب پھرے اور لوگ تجھ سے محبت کریں تو نے اس غرض کے لیے سب کچھ کیا تھا سو ہو گیا جو تو نے چاہا تھا اب میرے ہاں تیرا کوئی اجر نہیں ہے پھر شہید سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تو نے میرے لیے دنیا پہ جا کر کے کیا کیا تو وہ عرض کرے گا مالک جان جیسی متائ عزیز تیرے راستے میں قربان کر دی اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ تو نے اس لیے جان قربان کی کہ میرے نام کی شہرت ہو تو وہ دنیا پر تیرے نام کے ڈنکے بجے اور تیری شہادت کی شہرت ہو گئی لیکن جس مقصد کے لیے تُو نے یہ قربانی دی تھی وہ مقصد پورا ہو گیا اب میرے ہاں یہاں تیرا کوئی اجر نہیں ہے اور اس کو بھی پکڑ کے جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا اب دیکھیے کتنے بڑے عمل ہیں یہ تینوں عمل کتنے کتنے بڑے ہیں لیکن نیت کی خرابی کی وجہ سے عجر و ثواب ضائع ہو گیا اور بعض عمل بہت چھوٹے ہوتے ہیں حجم اور مقدار میں لیکن نیت کے حسن اور نیت کے جمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جہ شاہ نو کے نزدیک وہ بہت ہی زیادہ بڑے ہوتے ہیں بعض کا صرف نیت ہوتی ہے عمل بھی نہیں ہوتا ہے محض نیت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس نیت پر ثواب مرتب کر دیتا ہے کل قیامت کے دن ایک شخص نامہ اعمال کھولے گا حج لکھا ہوگا عرض کرے گا مالک میں نے تو حج کیا ہی نہیں میرے نامہ امال کے اندر حج کیسا ارشاد ہوگا ہم جانتے ہیں تو نے حج نہیں کیا جب حاجیوں کے قافلے جاتے تھے تیرا دل تو تڑپتا تھا نا ہم نے تیری اس تڑپ کو دیکھ کے تیرے نامہ اعمال میں حج لکھ دیا جب حضور غزوہ تبوک کو گئے ہیں تو فرمایا کہ ہم نے کوئی وادی قطع نہیں کی ہے مگر فلاں فلاں آدمی اجر میں ہمارے ساتھ شریک رہا سیابہ نظر کی رضو وہ آیا ہی نہیں اس نے مدینے کو چھوڑا ہی نہیں اور وہ اجر میں برابر کا شریک کیسے ہے فرمایا اس کو کسی غرض کسی ضرورت نے روک لیا ہے ورنہ وہ ہمارے ساتھ آنا چاہتا تھا اس نیت پر اس کو ثواب نصیب ہوگا آپ جانتے ہیں سارے اہل علم تشریف فرما ہو غزوائے بدر کے اندر مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی بلا تین سو تیرہ لیکن تاریخ اٹھائے جو لوگ لڑے ہیں جنہوں نے جہاد کیا ہے دشمنوں کے مقابلے میں ڈٹے ہیں وہ تین سو تیرہ نہیں تھے وہ تین سو پانچ لوگ تھے آٹھ لوگ ایسے ہیں کہ جو محاذ پہ لڑے نہیں ہیں ان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی ہے حضرت ابو البابا بھی ہیں دیگر صحابہ بھی ہیں حضور نے فما تمہاری زوجہ بیمار ہے تم ان کی داری کرو حضرت ابو البابا کو بھی راستے سے حضور نے موڑ دیا کہ تم جا کے مدینے کے اندر یہ ذمہ داری سنبھالو آٹھ صحابہ ایسے ہیں کہ جو میدان میں لڑے نہیں ہیں گئے نہیں یا راستے سے واپس آ گئے لیکن بدر کے شوراکا کی تعداد تین سو تیرہ اتنی دیر تک پوری نہیں ہوتی جب تک ان آٹھ لوگوں کو شامل نہیں کر لیتا بلکہ جب مال غنیمت بٹا تو ان تین سو تیرہ میں سے ان آٹھ کو بھی شامل کیا گیا ان کو بھی حصہ دیا گیا گئے نہیں لڑائی نہیں کی لیکن تین سو تیرہ کا عدد نہیں پورا ہوتا جب تک ان کو شامل نہ کرے تو گھر سے چل پڑے تھے نیت کر لی تھی گو پہنچے نہیں لیکن اجر میں برابر کے شریک ہیں نیت المن امام غزالی یہ روایت لائے ہیں کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے جب وہ نیت کرتا ہے ناما اعمال کے اندر نیکی لکھ دی جاتی ابن ساکر نے اپنی تاریخ کے اندر ایک طویل روایت لکھی ہے اللہ بھلا کرے شخص کا کہ اس نے کہاں کہاں سے رس نچوڑا اور کہاں کہاں سے روایات کو جمع کیا ابن اساکر کو ابن اساکر اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ لشکروں کے ساتھ رہتا تھا جب بھی کوئی لشکر سجتا آراستہ ہوتا تو ابن اساکر بھی چلا جاتا اور اس لشکر کے ساتھ شمولیت اختیار کر لیتا لوگ تلواریں تیز کر رہے ہوتے یہ ایک ایک بندے سے ملتا تو نے حضور کا کوئی فرمان تو نہیں سنا اگر سنا ہے تو مجھے سنا دو اس طرح اس نے احادیث کو روایات کو تاریخ کو جمع کیا ابن اساکر کا میرے پاس خلاصہ موجود ہے جو چالیس جلدوں کے اوپر موجود ہے اس نے جو کتاب لکھی اس کا خلاصہ چالیس جلدوں پر ہے جو اصل کتاب ہے وہ ایک سو بیس جلدوں پر ہے اتنی بڑی اس نے کتاب لکھی اس کے اندر یہ روایت ہے کہ حضرت موسا علیہ السلام پر جب الحت اور رات کا نزول ہوا تو انہوں نے اللہ تورات میں قیامت کے قریب آنے والی ایک امت کا تذکرہ پڑا تو اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے نو سوال کیے ان میں سے ایک سوال یہ تھا اللہ دو فل اللہ کو حسنات فج المتی کالا تل کا امت و احمد کہا مالک میں نے اللہ تورات میں ایک امت کا تذکرہ پڑا ہے اگر وہ نیکی کی نیت کرے گی ابھی نیکی کی نہیں نامہ اعمال کے اندر نیکی لکھ دی جائے گی وائن عام لہا کوشر و حسنات اور اگر وہ نیکی کر لے گی کی اس نے ایک ہے نامہ اعمال میں دس لکھی جائیں گے وہ امت میری امت کر دے کالا تل کا امت و احمد کہا یہ تو میرے پیارے احمد کی امت <تصفح> یہ اعزاز دیا جائے گا ابھی نیکی کی نہیں ہے جی میں آیا کہ یہ نیک کام کروں گا. نامہ اعمال کے اندر نیکی لکھ دی جائے گی اور آگے لطف دیکھیے اور اگر نیکی کر لی ہے کہ یہ ایک ہے نامہ اعمال میں دس لکھی جائیں گے یہ امت کو شرف دیا جائے گا حضرت رابعہ بسریہ آپ کے ہاں کچھ مہمان آ خادمہ نے کہا کہ مہمان آگے ہیں اور باورچی خانے میں صرف ایک روٹی پڑی ہوئی ہے تو مہمانوں کی ضیافت ایک روٹی سے نہیں ہو سکتی فرما جاؤ اس روٹی کو بھی اللہ کی راہ میں باہر خیرات کراؤ خادمہ نے جا کے وہ روٹی اللہ کی راہ میں خیرات کر دی دو لمحے نہیں گزرنے پائے تھے کہ دروازے پہ دست ہوئی پوچھا من الباب دروازے پر کون کہا فلاں آقا کا بھیجا ہوا غلام ہوں میرے آقا نے آپ کے لیے کھانا بھیجا خادمہ کھانا وصول کیا حضرت رابعہ نے کپڑا اٹھایا گنا تو پانچ روٹیاں تھیں کہا کھانا واپس کر اس کے آقا نے کسی اور گھر بھیجا ہوگا غلطی سے ہمارے گھر آ گیا تھوڑی دیر گزری پھر دروازے پہ دستک ہوئی پوچھا کون فلاں آقا کا فلاں کا بھیجا ہوا غلام میرے آقا نے آپ کے لیے کھانا بھیجا خادمہ کھانا وصول کرتی ہے حضرت رابعہ کپڑا اٹھایا بنا تو ساتھ لوٹنی کہا اس کے آقا نے بھی کسی اور گھر بھیجا ہوگا غلطی سے ہمارے گھر آ گیا اس کو بھی کھانا واپس کر دو کھانا واپس کر دیا گیا دو لمحے نے گزرے تھے پھر دروازے پہ دستخ ہوئی من دقل باب۔ دروازہ کس نے کھٹکھٹایا کہا فلاں آکا کا بھیجا ہوا غلام ہو میرے آقا نے آپ کے لیے کھانا بھیجا خادمہ کھانا وصول کر دیا حضرت رابعہ کپڑا اٹھایا گنا تو دس روٹیاں کہا یہ کھانا ہمارا مہمانوں کو بھیج دو کہا پہلے دو بھی تو آپ کا ہی نام لیتے تھے کہا میرے رب کا وعدہ ہے جو ایک دے میں دس دیتا ہوں پہلے پانچ تھی پھر سات تھی میں نے کہا مالک دس پوری کرے گا تو تیری بندی وصول کرے گا کہا مالک وہ امت میری امت کر دے کالا تلکا امت و احمد کہا یہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے تو یہ امت مستفیہ ایسی امت ہے کہ جس کو محض نیت پر ہی ثواب مرتب ہوتا ہے نیت پر بھی ثواب ملتا ہے عمل کر لیا تو پھر دس گنا نصیب ہوتا ہے اچھا اگر کسی شخص نے اچھی نیت کر لی نامل کے اندر اجر لکھ دیا گیا تو حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ نیت کی وجہ سے چھوٹی چیز بھی اللہ کے ہاں بہت بڑی ہے اور اگر نیت ٹھیک نہیں ہے تو بہت بڑی چیز بھی اللہ کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی بندے نے شہادت دے دی کتنی بڑی قربانی ہے لیکن نیت ٹھیک نہیں تھی لہذا جان بھی برباد چلی گئی اور ملا بھی کچھ نہ اس لیے یہاں عمل کرنے سے قبل نیتوں کو حسن دینا ہے اس لیے کسی بزرگ نے کہا کہ عمل ٹھیک کرنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا نیت کو ٹھیک کرنا دشوار ہے کہ نیت کو پہلے حسن دیا جائے نیت میں کجین آئے ہمارے صوفیاء اور ہمارے بزرگ تو اس بات کا بھی التزام کیا کرتے تھے اگر ایک معاملے میں دو نیتیں آ گئیں ایک نیت حسن ہے اور دوسری آرزو ہے وہ مباح حرام نہیں ہے ایک تو یہ ہے شہرت اور اجر دو نیتیں آ گئیں کہ اللہ مجھے اجر دے دے شہادت دے دوں تو اللہ مجھے شہرت بھی دے دے تو ایک نیت ریاکاری کیا کی گئی اور دوسری نیت آ گئی خلوص کی لیکن خلوص کٹ گیا جب ریاکاری کاری گئی چونکہ آپ کسی برتن میں اچھا دودھ ڈال لیں اور چند کترے اس کے اندر گندگی اور غلازت کے ڈال دیں سارا دودھ پلی دا دو اس لیے اچھی نیت اور بری نیت اگر ایک عمل میں اکٹھی آ جائیں گی تو اچھی اچھی نہیں رہے گی وہ بھی خراب ہو جائے گی وہ بھی برباد ہو جائے گی بعض لوگ کہتے جی ٹھیک ہے یہ یہ میرا میرا رادہ تو ہے یہ تو ضمن ذیل میں میں نے کیا نہیں اگر ایک اچھی نیت ہے ایک بری نیت ہے تو جب دونوں اکٹھی ایک عمل میں آ گئی تو وہ عمل برباد ہو گیا چونکہ اس بری نیت نے اس اچھی نیت کو بھی خراب کر دیا جس طرح کہ حدیث جو ابھی میں نے آپ کے سامنے حضرت ابو ماما البلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور سے سوال کیا گیا کہ اگر ایک شخص جہاد کرتا ہے دو مقاصد ہے اس کے ایک اللہ کی رضا حاصل کرنا دوسرا مقصد چلو ساتھ شہرت میں مل جائے تو کیا اس کا اجر ملے گا فرمایا اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا یہ تو ہے کہ ایک اچھی نیت ہے اور ایک بری نیت ہے اور دوسری صورت یہ ہے کہ ایک نیت اچھی ہو اور دوسری نیت مباح ہو ہمارے صوفیاء نے اس سے بھی گریز کا درس دیا ہے کہ نماز اس لیے پڑھے کہ نماز اللہ کا حکم ہے فرض ہے وہ ادا ہو جائے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ میری پریکٹس بھی ہو جائے گی میری مشق بھی ہو جائے گی روزہ اس لیے رکھے کہ روزہ بھی رکھ لوں گا اور ساتھ میں اسمارٹ بھی ہو جاؤں گا دو نیتیں ہیں اسمارٹ ہونا یا پریکٹس کرنا یہ کوئی بری بات نہیں امر مباح ہے لیکن حسن نیت کے ساتھ ایک ایسی نیت اور شامل ہوگی ہمارے صوفیہ فرماتے ہیں جو اعمال کا حسن ہے ساتھ والی نیت نے اس کو بھی برباد کر دیا اس لیے وہ ایک قبولیت تو ہو جائے گی لیکن جو اس کا نور ہے اور اس کا جو حسن ہے اور اس کا جو جمال ہے یہ ساتھ آنے والی نیت جو ہے وہ اس کو برباد کر دے گی اس لیے اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ جو بھی عمل کیا جائے محض میری رضا کے لیے کیا جائے حضرت رابعہ بسریا ایک ہاتھ میں پانی کا کوزا پکڑا ہے ایک ہاتھ میں آگ پکڑی ہوئی ہے اور بڑے غصے سے جا رہی ہے اس نے کہا آج کدھر کے تیور ہے کہا کچھ لوگ جنت کے چا میں عبادت کرتے ہیں کچھ دوزک سے ڈرتے ہوئے عبادت کرتے ہیں میں چاہتی ہوں نہ رہے بانس نہ بجے بانسری یہ پانی ڈال کے جہنم کو سرد کر دوں اور یہ آگ لگا کے جنت کو جلا دوں جو بھی عبادت کرے محض اللہ کے کی رضا کے لیے کرے اقبال کہتا تیرے عمل میں اخلاص ہو تو اس کاجر کچھ اور ہے ہور و خیام سے گزر بادہ و جام سے گزر جو بھی کر محض اس کی رضا کے لئے کر لیکن حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ نے حضرت رابعہ بسریہ کے اس قول کا رد کیا ہے آپ فرماتے ہیں کہ انہوں نے حالت سکر میں یہ بات کہی ہے اگر جنت کی طلب کرتا ہے ایک بندہ مومن یا جہنم سے ڈرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ باغوں اور ہوروں کا چاہنے والا ہے بلکہ وہ جنت کا طالب اللہ کی رضا کے طالب کی صورت میں ہے چونکہ جنت اللہ کی رضا کا مظہر ہے اور دوزخ اللہ کے کہر و غذب کا مظہر ہے یعنی اللہ جس سے راضی ہوگا اس کو جنت میں بھیجے گا اور جس سے ناراض ہوگا اس کو جہنم میں ڈالے گا اور اگر کوئی شخص یہ آرزو کرتا ہے یہ تمنا کرتا ہے کہ مجھے جنت نصیب ہو تو وہ اللہ کی رضا چاہتا ہے اور اگر وہ چاہتا ہے وہ میں جہنم سے بچ جاؤں تو وہ اللہ کے و غزب سے بچنا چاہتا ہے تو فرمایا کا یہ کال حالت سکر میں کہا گیا قول ہے تو جنت اللہ کی رضا کا مظہر ہے اور دوزخ اللہ کی ناراضگی کا مظہر ہے اس لیے جنت کی طلب اور دوزخ سے پناہ مانگنا یہ بندہ مومن کا مقصود ہے اور حضور فرمایا جب اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو اب حضور علیہ السلاۃ وسلام نے مخلصین الا مسا بھی الہدا مبارک ہو مخلص لوگوں کو چونکہ وہ ہدایت کے چراغ ہیں تو عمل مہر اس کی رضا کے لیے کیا جائے تو عمل عمل ہے ورنہ عمل نامقبول مقبول ہے یا اگر امر مبابی نیت کے ساتھ شامل ہوگی دوسری نیت کے طور پہ وہ امر مبا شامل ہو گیا تو پھر بھی اس عمل کے حسن کو جمال کو اور نور کو ختم کر دے گا اور ہمارے صوبیہ نے اس حوالے سے بھی بہت زیادہ احتیاط کی ہے اور اپنی نیت کو خلوص کی بنیادوں پر استوار کرنے کی ہمیں تاکید کی ہے اقبال نے بھی تنقید کی ہے نا کہ امید ہور نے سب کچھ سکھا رکھا ہے وائز کو امید ہور نے سب کچھ سکھا رکھا ہے وائز کو یہ حضرت دیکھنے میں سیدھے سادھے بھولے بالے ہیں بظاہر بڑے بھولے بالے لگ رہے ہیں لیکن یہ سب کچھ جو ہے وہ ہور کے چاؤ میں کر رہے اور چھلانگے لگا رہے ہیں الٹی تو اصل جو بھی عمل کرے محض اللہ کی رضا کے لیے کرے اور یہی مومن کا مقصود ہے اور یہی مومن کی مراد ہے اس حوالے کے ساتھ آج کی اس نشست میں جو اہم حدیث آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں وہ امام بخاری نے اپنی صحیح کے اندر پہلی حدیث کتاب ایمان کے اندر حضرت امام بخاری نے اس حدیث کو درج کیا ہے اور بیشتر علماء کا یہ طریقہ ہے کہ جب بھی وہ کتاب شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس حدیث کو بیان کرتے تاکہ نیتوں کا حسن نصیب ہو حضرت عبد الرحمن مہدی رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا جی تو یہ ہے کہ میں جو بھی کتاب لکھوں اپنی ہر کتاب کو اسی حدیث سے شروع کروں تو صحیح بخاری اس حدیث سے اس کا آغاز ہوتا ہے حضرت امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی انہوں کی مرویات سے ہے حضور علیہ السلام نے شاد فرمایا کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بنیات بِن و ان من کانت ہجرت ہو اللہ و رسول فجرت اللہ و رسول و من کانت ہجرت ہو اللہ دنیا یوسیبہ او امر آتن یا تذب جوہا فجرت ہو بخاری میں مسلم میں اور درجنوں کتب حدیث کے اندر یہ روایت موجود ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی اس کو روایت کرتے ہیں اور مانن یہ حدیث متواتر کے مرتبے میں ہے حضرت علی بن مدینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث کی صحیح ترین سند وہ ہے جس سے امام بخاری نے اس حدیث کو روایت کیا ہے ویسے امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندر اس حدیث کو چھ مرتبہ روایت کیا ہے اور چھ مرتبہ مختلف راویوں سے روایت کیا ہے فرماتے ہیں لیکن اس کی بہترین سند وہ ہے جو حضرت یا بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے پھر حضرت یاہیا بن سعید رضی اللہ تعالی انہوں سے سات سو لوگوں نے اس حدیث کی روایت کی ہے اس کے بعد ایک راوی نہیں ہے یہ بن سعید کے بعد اس کے راوی پھیل جاتے ہیں اور حضرت امام بدر الدین عینی علیہ رحمٰن نے دو سو لکھے ہیں اور بعض لوگوں نے سات سو اس کے راوی لکھے ہیں کہ حضرت یا بن سعید سے سات سو لوگوں نے یہ حدیث لی ہے اور پھر مختلف طرق سے ہمارے تک پہنچی ہے تو یہ مانن حدیث متواتر ہے حضرت امام شافی رحمتہ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کے بارے اپنی رائے دیتے ہیں ہیں علم کا تیسرا حصہ کل علوم کا تیسرا حصہ اس حدیث کے اندر ہے حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ نو فرماتے ہیں دین کا مدار جن تین حدیثوں پر ہے ان میں سے ایک حدیث یہ ہے ان مل آمالو بن حضرت امام بدر الدین عینی نے امداد الکاری شرح صحیح بخاری میں حضرت ابو بکر بن داسا رضی اللہ تعالی انہو سے اس روایت کو بیان کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام ابو داود سے سنا اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پانچ لاکھ حدیثیں جمع کی اور پانچ لاکھ احادیث سے میں نے انتخاب کیا خلاصہ تیار کیا تو میرے پاس رہ گئیں صرف چار ہزار حدیثیں یہ امام بخاری نے جو صحیح بخاری لکھی ہے اس میں سات ہزار دو سو پچتر احادیث کو ہیں اور امام بخاری علیہ کو حضور علیہ السلام کی چھ لاکھ, لاکھ حدیث کا خلاصہ تیار کیا تو تقریباً سات ہزار حدیثیں خلاصے کے طور پہ حضرت امام بخاری نے لکھی اور بعض احادیث دو مرتبہ بھی ہے بخاری شریف میں جس طرح یہ حدیث بخاری شریف میں چھ مرتبہ ہے اگر تکرار ختم کریں تو بخاری شریف کی احادیث کی تعداد بھی جو ہے وہ چار ہزار ہی بنتی ہے تو حضرت امام ابو دعد کہتے ہیں میں نے پانچ لاکھ حضور کی حدیث جمع کی جب اس کا خلاصہ تیار کیا تو میرے پاس رہ گئی کل چار ہزار حدیث ان چار ہزار حدیثوں کا پھر میں نے خلاصہ بنایا تو میرے پاس رہ گئی صرف آٹھ سو حدیث ان آٹھ سو حدیثوں کا پھر میں نے خلاصہ تیار کیا تو میرے پاس رہ گئی چار حدیث اور ان چار حدیثوں میں ایک حدیث یہ ہے ان مل اعمال و یاد اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور دوسری حدیث یہ ہے ان الحلال بین و ان الحرام بین حلال بھی واضح ہے حرام بھی واضح ہے اور اس کے درمیان کچھ شبے والی چیزیں جو شبے میں پڑ گیا وہ حرام میں پڑ گیا اور تیسری حدیث من حسن اسلام ان مر تر کو ہوں ہے آدمی کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ ہر بے مقصد کام کو چھوڑ دے اور چوتھی حدیث لا یقون ہی اتنی دیر تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے مومن بھائی کے لیے پسند نہ کرے کہتے ہیں یہ اساس اسلام ہیں یہ حدیث اسلام کی بنیاد ہیں یہ اسلام کی جڑ ہے پانچ لاکھ احادیث رسول کا خلاصہ یہ چار حدیث ہیں ان میں سے پہلی حدیث ان نامال و بن نیت اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اس حدیث کا شان ورود یہ ہے کہ جب حضور علیہ السلام نے مکہ سے ہجرت فرما کے مدینہ کو اپنے وجود کی برکتیں عطا فرمائیں تو حضور کے ساتھ بہت سارے صحابہ بھی ہجرت کے لیے مکہ سے مدینہ کی طرف چلے گئے کچھ حضور سے پہلے کچھ حضور کے ساتھ اور کچھ حضور کے بعد ایک شخص تھا جس کا مدینے کی ایک خاتون کے ساتھ ربط قلب تھا اور وہ اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا تھا اس عورت نے ایک شرط لگائی تھی کہ میں تیرے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن شرط ایک ہے کہ تو شہر مکہ چھوڑ دے اور مدینے میں آ اس نے اس بات میں آر محسوس کی کہ میں ایک عورت کے لیے اپنا شہر چھوڑ دوں اور لوگ کیا کہیں گے کہ ایک خاتون کے لیے اپنا شہر چھوڑ دیا ہے اچھا اس عورت نے یہ شرط لگائی مجھے ایک عورت بھی یاد آئی کون حضرت امی سلیم رضی اللہ تعالی نے جب حضرت ام سلیم کو ابو طلحہ نے پیغام نکاح بھیجا تو حضرت ام سلیم نے کہا میری ایک شرط ہے میرا ایک ہی حق مہر ہے اگر تو ادا کر دے تو میں تیرے ساتھ نکاح کر لوں گی تو ابو طلحہ نے کہا فوری بتاؤ کیا تو ام سلیم نے کہا تم اسلام لے آؤ یہی میرا حق مہر ہوگا تو پھر ابو طلحہ فوراً اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گئے اور ان کا نکاح ہوا اور پھر فرمایا گیا کہ ام سلیم جیسی بیوی کوئی نہیں اور ابو طلحہ جیسا شوہر کوئی نہیں یہ مدینے کے اندر مشہور جوڑی تھی اب ام سلیم جیسی خاتون نہیں تھی فرمایا اور جو ہے وہ ابو طلحہ جیسا شوہر نہیں ہے تو ان کا مہر کیا بندا اسلام اور یہ کہتی ہے کہ تُو اگر مکہ چھوڑ آئے تو پھر میں تیرے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں اس نے اس بات کو آر محسوس کیا کہ لوگ کیا کہیں گے ایک عورت کے لیے شہر چھوڑ آیا ہے لیکن جب حضور نے ہجرت فرمائی اور صحابہ گئے تو اس نے سوچا کہ اب سارے جا رہے ہیں میں بھی چلا جاتا ہوں لوگ سمجھیں گے یہ ہجرت کر کے جا رہا ہے اسے کہوں گا تیرے لیے آیا ہوں تو جب وہاں پہنچا تو اس نے جا کر کے کہا کہ میں تو تیرے لیے آیا ہوں اس نے کہا ٹھیک ہے میری شرط پوری ہو گئی نکاح ہو گیا اس خاتون کا نام تھا ام کیس تو اس نے اس لیے جو ہے وہ ہجرت کی اس شخص نے اور جا کے ام کیس سے اس کا نکاح ہو گیا کچھ لوگ اس لیے بھی ہجرت کر گئے کہ مدینے کی منڈی جو ہے وہ بڑی تیز ہے اور وہاں کے مالی حالات بہتر ہیں تو چلو مکے میں کیا دھرا ہے مسلمانوں کے ساتھ چلے اور وہاں جا کر کے جو ہے وہ ہم جو ایسا کریں گے کہ وہاں کاروبار اچھا چمک جائے گا کچھ لوگوں کی نیت ساتھ یہ بھی شامل ہوئی لیکن نیتوں کو حسن دینے والا رسول صحابہ کو پاکیزگی اور تہارت دینے والا رسول اس بات کو بھی برداشت نہ کر سکا کہ کوئی جو ہے وہ ہجرت کے ساتھ اس نیت کو بھی ساتھ شامل کر لیں تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان نمال امال و بن نیت اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے وہ انمال امرے ما مانوا ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی فمن کانت ہجرت ہو اد اللہ و رسول ہی فجرت ہو اللہ و ہی جس نے اللہ اس کے رسول کے لیے ہجرت کی اس کی ہجرت اللہ اس کے رسول کے رسول ہوئی جس نے دنیا کے لیے ہجرت کی سے مل جائے گی اس کا ٹھیک ہو جائے گا او امرآن یا تزبا جوہ یا کسی عورت کے لیے ہجرت کی تو وہ اس سے نکاح کر لے گا فجرت ہو علامہ حاجر الس کی ہجرت اسی کے لیے ہے جس کے لیے اس نے کی ہے عورت کے لیے آیا ہے تو عورت ملے گی دولت کے لیے آیا ہے دولت ملے گی رب رسول کے لیے آیا ہے تو رب رسول ملیں اب صحابہ اس شخص کو چھیڑا کرتے تھے جس نے ایک عورت کے لیے کی تھی اور اسے کہا کرتے تھے مہاجر امہ کیس یہ امہ کیس والا مہاجر ہے چونکہ صحابہ کی نازک اور پاک باز طبیت اس کو گوارا نہ کر سکی تو یہاں ہمیں اسلام نے حجرت اور کوئی بھی نیک عمل ہو اسلام نے ہمیں درس دیا ہے کہ وہ محض اللہ کی رضا کے لیے ہو کوئی دوسری نیت بھی آ کے اس کے اندر شامل نہ ہو اگرچہ وہ مباہی کیوں نہ ہو ہاں اچھی نیتیں اگر اکٹھی ہو جاتی بہت ساری اکٹھی ہو جاتی اچھی نیتیں ساری پھر کوئی حرج نہیں بلکہ اجر دوگنا چوگنا ہو جائے گا مسجد میں آیا کہ جمعہ پڑوں گا ساتھ یہ بھی نیت کر لی کہ کوئی گندگی پڑی ہوئی کوئی تنکے پڑے ہوئے تو اس کو اٹھا کے باہر پھینکوں گا ساتھ یہ بھی آیا کہ عالم دین کی زیارت بھی کروں گا ساتھ نیت یہ بھی کر لی کہ جو اس نے کہا اس کو سنوں گا اور علم حاصل ہو جائے گا ساتھ نیت یہ بھی جڑ گئی کہ جو کہا جائے گا اس کو سنوں گا پھر اس پہ عمل بھی کروں گا نیت یہ بھی ساتھ جوڑ لی جو سنوں گا پڑوں گا عمل کروں گا اس کو پھر لوگوں تک بھی پہنچاؤں گا تو ایک کام کے لیے اس نے کئی نیتیں جوڑ لی تو اب اس کا وہ عمل کئی گنا بڑھ گیا میاں صاحب فرماتے ہیں کہ دود اندر جے کھنڈر لائیے تے مزہ ہو دونا پھر تو کیفیت ہی کوئی اور ہو گئی نا اگر کئی نیتیں ایک اچھی نیتیں شامل کر لیں تو پھر اچھی نیتیں جمع ہوتی رہیں اور ایک گلدستہ بنتا چلا گیا نیتوں کا لیکن اگر ایک اچھی ایک بری تو بری نیت اچھی کو بھی برباد کر دے گی لیکن ایک اچھی نیت اور دوسری امر مبا کی نیت جس طرح کے نماز اور ساتھ ورزش بھی ہو جائے گی تو علماء فرماتے ہیں صوفیاء فرماتے ہیں فرماتے ہیں نہیں یہ بھی عمل کے نور کو اجاڑنے والی بات ہے تمہارا عمل ہو تو محض اللہ کی رضا کے لیے محض اس کی رضا کے لیے ہو تیرے عمل میں اخلاص ہو تو اس کا اجر کچھ اور ہے یہ کہانی ہے یہ لطف ہے اب نیتوں کے اندر جو فساد بپا ہوتا ہے جو کسی کے لیے کام کیا جاتا ہے اللہ کے اس کا کوئی اجر نہیں ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نہیں جنا اللہ لہو محا و دما ہا ولا کی جنا لہو جب تم قربانی کرتے ہو تمہارا گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا تمہارے گوشت کا خون اللہ کو نہیں پہنچتا تمہاری قربانی کی ہڈیاں اس کو نہیں پہنچتی اس کی کھال نہیں پہنچتی کھال مدارس والے لے گئے گوشت تم نے خود کھا لیا ہڈیاں گندگی کے ڈھیر پہ پھینک دی خون نالیوں میں بہ گیا پھر اللہ کو کیا پہنچا نہ تمہارا گوشت پہنچا نہ تمہارا پوست پہنچا نہ تمہارا خون پہنچا نہ تمہاری قربانی کی جلد پہنچی تو اللہ کیا پہنچا کہا ولا کی جنا کو جو تمہارے دل کا تقوی ہے اللہ کو وہ پہنچتا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کس نے کس حسن نیت کے ساتھ یہ کام کیا ہے تو اس کو یہ چیز پہنچتی ہے باقی تمہارے عمل کی زہری صورتیں اس کی نظر اس پہ نہیں ہے اس کی نظر اس کے باطن پہ ہے اِنَّ اللَّهَ لَا عَلَى سُوَرَكُمْ عَلَى عَلَى تمہاری صورتیں دیکھتا ہے اور نہ تمہارے اعمال کے زہری رنگ ڈھب کو دیکھتا ہے وہ دیکھتا ہے تو تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے اگر نیت تم نے اچھی کر لی عمل نہیں بھی کیا تو ناما مال کے اندر نیکی درج ہے اللہ اکبر ابن موفق کہتے ہیں کہ میں نے حج کے لیے پیسے جوڑے اور حج کی تیاریوں میں تھا کیا ہوا کہ میری بیوی جو کہ حمل سے تھی اس نے کہا میرا گوشت کھانے کو جی چاہ رہا ہے رات کا پچھلا پیر تھا میں نے کہا اللہ کی بندی آپ گوشت کہاں سے ملے گا اس نے کہا مجھے نہیں پتا ضد کر گئی اب ابن موفق کہتا میں اس کے لیے گوشت کی تلاش میں نکلا خیال تھا کہ باہر ہو کر کے آ جاؤں گا اور کہوں گا نہیں ملا اور ملنا بھی نہیں ہے لیکن میں ایک گھر کے قریب سے گزرا تو اندر سے گوشت کے پکنے کی خوشبو آ رہی تھی میں نے دروازے کو دستک دے دی ایک خاتون آئی پردے میں کہا کیا ماجرا ہے اس وقت میں نے کہا کہ میری بیوی بیمار ہے اور اس کی طبیعت اس وقت چاہ رہی ہے کہ میں جو ہے وہ ٹکڑے گوشت کے کھالو تمہارے گھر سے گوشت پکنے کی جو ہے وہ خوشبو آ رہی ہے میں چاہتا ہوں کہ جتنے مرضی پیسے لے لیں مجھ کو تھوڑا سا گوشت دے دیں اس عورت نے تھوڑی دیر توقف کیا اور پھر اس کے بعد کہا یہ گوشت تمہارے کھانے والا نہیں کہتے ہیں میں نے حیران ہو کے کہا کہ وہ کون سا گوشت ہے جو تم کھا سکتے اور ہم نہیں کھا سکتے اس نے کہا کہ بس بابا ہماری جان چھوڑ بس ہمیں اپنے کام میں لگے میں نے تھوڑا سا کیفیت کی پیدا کر لی اس نے کہا پھر سنو کہ یہ تمہارے کھانے والا کیوں نہیں اور جو ہے وہ میرے کھانے والا کیوں ہے تین دن ہو گئے تھے ہمارے بچے بھوکے تھے اور کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا جب فاکو سے مرنے لگے تو رات کے اندھیرے میں ہم نے ایک کتے کو پکڑ کے اس کے ٹکڑے کیے اور یہ اس کے پکنے کی کیفیت ہے جو تم محسوس کر رہے ہو اتنے موف کہتے ہیں کہ میرے دل پہ جو ہے وہ بوجھ آ گیا کہ میرے بستی میں ایسے لوگ بھی رہتے ہیں جن کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا میں نے حج کے لیے جو رقم جوڑی تھی پردے میں لا کے اس کو دے دی اور میں حج پہ نہیں گیا کہتے ہیں کہ جب حج کا موسم آیا لوگ جب فارغ ہو کے آئے تو جو بھی مجھے ملے کہا ابن موفق مبارک کو تمہیں حج کی جو بھی حج آئے کہ ابن موفق تمہیں مبارک ہو حج کی ابن موفق کہتے ہیں میں کہتا میں نے تو حج کیا ہی نہیں وہ کہتے ہم نے تجھے منہ میں دیکھا تھا کوئی کہے ہم نے تجھے رفات میں دیکھا تھا کوئی کہے ہم نے تجھے کنکر مارتے ہوئے دیکھا تھا کسی نے کہا کہ ہم نے صفا مروا کی سائی کرتے دیکھا تھا ابن موفق کہتا میں تو حج پہ گیا ہی نہیں خیر پھر ایک بندہ ڈھونڈتا ڈھونڈتا ابن موفق کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں جو ہے وہ دعا کر رہا تھا اور میں نے کہا لبئی کلبئی آواز آئی لا لبئی تیری کوئی حاضری قبول نہیں بلکہ جتنے لوگ آئے ہیں کسی کی حاضری قبول نہیں میں گھبرا گیا اور پھر آواز آئی چھ آدمیوں کا حج قبول ہوا ہے ان کے سدقے سے باقیوں کا بھی قبول ہو گئے اور ان چھے لوگوں کے نام بتائے گئے اور ان میں سے ایک نام تیرا بھی تھا اور میں تیرا پتا پوچھتا پاس آیا ہوں تو کون سا نیک عمل کیا ہے اور ساتھ مجھے یہ بھی بتایا گیا ہے ان چھ آدمیوں کی شکل کے فرشتے پیدا کر دیے گئے جو قیامت تک ان کے لیے حج کرتے رہے ہیں تو ابن موفق کہتا ہے کہ میں نے بتایا کہ میں نے یہ نیک عمل کیا ہے تو اب حاج کیا نہیں ہے نامہ اعمال کے لکھا گیا ہے بلکہ قیامت تک حاج لکھا جاتا رہے گا تو نیت کو اگر حسن ہو اچھائی اللہ اکبر اور اگر حاجی بننے کی خواہش ہو اور آرزو ہو کہ لوگ مجھے حاجی کہ پکارے تو جا کر بھی خالی آ جائے گا اور اگر نیت میں جمال اور نیت میں حسن پیدا ہو گیا تو جو ہے وہ نور انعلا نور ہو جائے گا حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہم نیتوں کے خلوص کے حوالے سے ایک روایت دیکھتے ہیں حضرت شداد بن اوس ایک دن رونے لگے کسی نے پوچھا ما یوب کی کا اے شداد بن اوس اے صحابی رسول تجھے کیا ہوا آج کیوں رو رہے ہو تو حضرت شداد بن اوس فرمانے لگے کہ میں نے حضور کا ایک فرمان سنا ہے آج مجھے یاد آ گیا اس نے مجھے رلا دیا کہا وہ حضور کا فرمان کیا تھا جس نے تمہیں تڑپا دیا تو کہتے ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے حضور سے سنا کہ حضور فرمایا کرتے تھے انی اتخب وف امتی ممباد شرک و شہوت الخفیہ میں اپنے بعد اپنی امت سے سب سے زیادہ اس بات سے ڈرتا ہوں کہ وہ شرک اور شہوت خفیہ کے اندر مبتلا ہو جائے گی حضرت شداد بن اوس کہتے ہیں کہ میں نے حضور سے کہا کہ حضور آپ کی امت آپ کے بعد شرک کرے گی حضور نے فرمایا کالا یا شداد اے شداد انهم لا يعبدون الشمس ولا قمرا ولا حجرا ولا وسنا ولكن يراعون بأعمالهم وہ چاند کو نہیں پوجیں گے سورج کو نہیں پوجیں گے وہ کسی پتھر کو نہیں پوجیں گے کسی لکڑی کے بت کی پرستش نہیں کریں گے بلکہ وہ اپنے اعمال دکھلاوے کے لیے کریں گے اس کو شرک قرار دیا گیا علماء نے کہا کہ یہ اس شرک اصغر ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی قبر انور کے پاس بیٹھ کر کے رو رہے ہیں اللہ اکبر آپ جانتے ہیں کہ حضرت بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے کہا تھا جب یمن کی طرف روانہ کیا اے اب جا رہے ہو جب واپس پلٹو گے تو مجھے نہیں پاؤ گے میری قبر کے قریب سے گزرو گے تو انہوں نے زاروں کتاب رونا شروع کر دی اب جب واپس آئے نا تو حضور کی قبر کے پاس بیٹھ کے رو رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اے معاذ بن جبل کیوں رو رہے ہو کہا مجھے حضور کا ایک فرمان یاد آ رہا ہے جو مجھے دلا رہا ہے حضور نے فرمایا جس کے سینے کے اندر جو ہے وہ تھوڑا سا ریا بھی ہوا اللہ اس کی بخشش نہیں فرمائے گا تو کہا یہ حدیث مجھے یاد آ رہی ہے اور تڑپا رہی ہے اور اس وجہ سے میں رو رہا ہوں تو اسلام نے ہمیں اعمال کے حسن اور نیتوں کے استحزار اور نیتوں کے خلوص کا درس دیا ہے حضرت ابو حرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت سنیے آقا کریم نے ارشاد فرمایا باللہ من جبال حزن جبال حزن سے اللہ کی پناہ کیا ہے تو آقا قریب نے فرمایا یہ جہنم میں ایک وادی ہے وادن فی جہنم ایسی ہے جس سے ایک دن میں چار سو مرتبہ جہنم بھی پناہ مانگتا ہے اس وادی سے فرمایا تم بھی پناہ مانگو قیلا یا رسول اللہ من کی یا رسول میں کون داخل ہوگا کون جائے گا جس سے جہنم بھی پناہ مانگتا ہے کالا لا مراعین بےآما اس وادی میں وہ قرہ وہ کاری وہ عالم جائیں گے جو دکھلاوے کے لیے عمل کرتے ہیں جن کی واض و تلقین جن کی نصیحتیں جن کی تقریر جن کی تلاوت ریاکاری کے لیے اللہ اکبر و انا من اب غزل قرا الزا وجل اللہ زینہ یورون العمر وفی باز نسخ الامرا اور ان میں سے آگے بدترین کرا ہیں کہ جو بادشاہوں کو دکھلاوے کے لیے اعمال کرتے ہیں اور ایک روایت میں ہے کہ جو ظالم حکمرانوں کے دکھلاوے کے لیے اعمال کرتے ہیں اب یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں اس بات کا درس دیتی ہیں کہ ہم اپنے اعمال کو حسن دیں اپنے اعمال کو آراستہ کریں نیت کے حسن اور نیجت کے جمال کے ساتھ حضرت قاسم بن مخیمرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا يقبل اللہ عملن اللہ تعالی اس عمل کو قبول نہیں کرتا جس میں رائی کے دانے کے برابر بھی ریاکاری کاری آ گئی اللہ جو ہے وہ جمیل ہے اور جمال کو ہی پسند کرتا ہے اور اللہ تعالی خالص کو ہی پسند کرتا ہے نہ خالص کو اللہ پسند نہیں کرتا تو اللہ نے ہمیں نیتوں کے حسن کا درس دیا ہے کہ اپنی نیتوں کو جمال دے دو اپنی نیتوں کو حسن دے دو اللہ ہمیں اعمال سے پہلے نیتوں کو ٹھیک کرنے کی توفیق دے. آفاق, آفاق کے ہر بر ہر بر دو دو گوشے دو میں دو قرآن سنا, سنا کر دم لینا, دم لینا, لینا, لینا, لینا اب رکنا نہیں اب تھمنا نہیں فردوس میں جا کر